إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هذيله وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله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 اللہ على محمد وعلى آل محمد مبارک محمد, وعلى آل محمد. كما باركت على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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها اتقوا ربكم إن زلزلة الصاعة شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولاکنہ آزاب اللہ شدید شریعت اسلامیہ میں ان دنوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے شوال ذیق الحج یہ تینوں اشہر حج کہلاتے ہیں حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی عبادت اس کی اطاعت اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کے بڑے عظیم مظاہر سامنے آتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا اور اس کا حج ہم بے فرض کر دیا استطاعت کی صورت میں اور یہ فریضہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا ایک عجیب امتحان ہے عزت کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دنیا بھر کے حجاج کا اللہ کے گھر کی طرف رخ ہے اور قصد ہے شب و روز وہاں اللہ تعالی کے مہمان پہنچ رہے ہیں رسول اللہ العظم کا فرمان ہے الحجاج والعمار وفد اللہ کے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں دا فائبو بس الف اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اپنا مہمان بننے کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لی اور دنیا کے کونوں کونوں سے پہنچ گئے سالوف آتا ہوں ابھی اللہ کے گھر میں آ کر اپنا حق مہمان نوازی طلب کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور دے گا یہ ایک ایسا پاکیدہ سلسلہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے والا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتا ہے دعوت مہمانی کو قبول کرتا ہے یہ دعوت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قاصد کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا ایک ایسے مقام پر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی لیکن صرف اللہ کا حکم تھا اس کی اطاعت کی اور ایک عجیب منظر ہوگا بائب یارف ابراہیم الخواعدہ اسماعیل کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا اللہ تعالی کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اونچا کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل تو کب انت کا انتظم اے اللہ ہماری یہ نیکی قبول فرما لے تو ہی سننے اور جاننے والا ہے رب نا وجالنا مسلم اے اللہ ہمیں باپ بیٹے کو سچا مسلمان بنا دے تیری فرما برداری کرنے والے اور تیری اطاعت کرنے والے ہماری اولاد کو بھی اسلام کی توفیق دے اسلام کی ہدایت دے وارینا مناسکنا اور ہمیں ہمارے مناسب دکھا دے ہماری عبادت کی جگہیں اور ہمارے حج کے مقامات ہمیں دکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے ربنا اب فیم رسولا من انفسم اے اللہ جہاں تیرا گھر بنایا ہے اس قوم میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو جس رسول کے تین وظائف ہوں پہلا وظیفہ یسرو علیہم آیا تھی کا جو اس قوم پر تیری آیتیں پڑھے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے اور دوسرا وظیفہ بھجو ذکی ہم ان کا تذکیہ کیا کرے اور تیسرا بحم الکتار الحکمہ انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے اللہ تعالی نے یہ ساری دعائیں قبول کر لی جس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس آ کر جو بھی دعا ہوتی ہے قبول ہوتی اسی معنی میں حجاج کو اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ تعالی کا مہمان قرار دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور اس گھر میں پہنچ گئے اب مہمان بڑا عزیز ہوتا ہے بڑا محترم ہوتا ہے مہمان گھر پہنچ جائے تو میزبان کا دل چاہتا ہے کہ خزانے میں اٹھا دے ہر طرح سے اس کی ضیافت کرے اس کے آران کا خیال رکھے اور اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے سال اوف اب یہ میرے مہمان ہیں مجھ سے جو مانگیں گے میں عطا کروں گا کیونکہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا جو دعوت میرے بندے اور میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچے جب وہ اللہ کا گھر بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس گھر کو آباد کرنے کی منادی کر دو کہ لوگ آئیں اس گھر کو آباد کریں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ مرادی سننے والا تو کوئی نہیں یہاں تو کوئی متنفس نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اس ندا کو کون سنے گا لیکن خاموشی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کا اعلان کیا منادی کی باخبر کر دیا کہ اللہ کا گھر بن چکا اس کا حج کرو اس کا قصد کرو اس کو آباد کرو اللہ تعالیٰ نے یہ ندا دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی اور قیامت تک پہنچاتا رہے گا گو اس وقت سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن آواز کو پہنچانا اور دعوت میں برکت دینا اللہ کا کام جس میں یہ اشارہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ دعوت کے تعلق سے اللہ کی حدوں کو پامال کر جاتے ہیں تاکہ ہماری دعوت دور دور تک پہنچ جائے یہ کام تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ کام اللہ کی توفیق سے ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کر دیا جہاں سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن اس دعوت میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچانے والا کون ہے آج افریقہ کے بھوکے ننگے مسلمان سے پوچھو کیا خواہش ہے کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے یہ اثر کس نے ڈالا اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنی اور تاثیر اور آواز کو پہنچانا اور کامیابی عطا فرمانا اللہ کا کام ہے اور اللہ کی توفیق ہے تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے ازا آتی آبدن مان وہ آسائش جب میں کسی انسان کو مال دے دوں اور اس کی بدن میں طاقت دے دوں یہ دو چیزیں ایک مال کی فراوانی دوسرا صحت اور طاقت اور قوت یہ عطاف رما دوں سم علم یا فدنی فی خمس آوام اور پھر وہ پانچ سال کے اندر اندر میرے گھر کا مہمان نہیں بنتا تو لمحروم وہ شخص محروم ہے اجر و ثواب سے محروم ہے آفیت سے محروم ہے اور ہو سکتا ہے اس کی اس صحت اور مال کی نعمت کو چھین ہی لوں اس لیے بعض لوگوں کو بنا فچا کاروبار میں گھاٹے پڑتے ہیں یکدم بیماریاں حملہ آبر ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تاب حجرہ کہ حج و عمرہ میں متابعت کرو کبھی حج کبھی عمرہ کبھی حج کبھی عمرہ فرمایا کہ اس کے دو فائدے ہیں ایک گناہوں کی بخشش دوسرا فقر کا مٹ جانا اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور بندے کو مالا مال کر دیتا ہے اس کے فقر کو مٹا دیتا ہے اور ایک شخص اگر مال کی فراوانی اور طاقت اور صحت کی فراوانی کے باوجود کم از کم پانچ سال کے اندر اندر اللہ کے گھر نہیں جاتا ہے وہ محروم ہے محروم ہونے کے کئی معنی وہ آفیت سے محروم ہے وہ اس صحت اور دولت سے محروم ہو سکتا ہے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخش کا ایک ایسا موقع یہ بنا دیا کہ خاص طور پہ جو اصحاب الاموال ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان راستہ ہے آسان موقع ہے مال ایک نعمت بھی ہے اور مال ایک عذاب بھی اس مال سے اگر اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا تو یہ عذاب بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دل سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کوڑی کا حساب لینا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور یہ مال اگر اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے تو پھر یہ سعادت اور آفیت کا باعث بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا کی منفیتیں آخرت کی منفیتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاب عمر میں صدقہ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو کسی مریض کو شفا نہیں مل رہے تو اللہ کو صدقہ دو اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا المرفی سنگ صدقہ خیالہ بینر العباد قیامت کے دن میدان محشر میں بندہ جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جتنا صدقہ زیادہ ہوگا سایہ گنا ہوتا جائے گا اور بندے کو سورج کی تپش سے بچائے گا پسینے سے بچائے گا تو یہ مال جس کی کوئی حیثیت نہیں لوکانت دنیا تندو لما سکا کافی نشربت ہم اگر پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر اہمیت ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا مانو کوئی اہمیت نہیں ہے تو ایک انسان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل حاصل کر سکتا اندب رب کماف اللہ کے غضب کا کوئی سامنا کر سکتا ہے حدیث شفاعت میں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں جب لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور شفاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں انبیاء کی ایک ہی بات کہ ان ربنا قد غضب اليوم لمب قبل ہوں مسلح بلنگ یا پیدا ہوں مسل کہ ہمارا پروردگار آج غصے میں اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا ہمیں اللہ تعالی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں یہ اللہ کا غضب اس کا غصہ ہے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو یوں بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے یہ مال تو بڑی سہایتوں اور فضیلتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ اگر بندہ اس توفیق سے مالا مال ہو جائے اللہ اس کی یہ توفیق مزید کر دے اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بن جائے تو اس سے اللہ رب العزت کے فضل کے خزانے سمیٹے جا سکتے ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ مال بھی بڑھتا رہتا ہے مال میں کمی نہیں آتی مالک تم صدقہ مال کم نہیں کرتا سود مال کم کر دیتے حالانکہ سود سے مال آ رہا ہے صدقے سے مال جا رہا ہے لیکن شریعت کی عجیب ترتیب ہے کہ سوت چونکہ ایک نحوست ہے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی منفعت اور کوئی خیر و برکت نہیں ہے اور صدقے سے مال جا رہا ہے لیکن صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے برکتیں ختم ہو جاتی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سود سے مال مل گیا لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اگلے ہی دن بچہ بیمار ہو گیا اور اس کے علاج پر اس سے زیادہ خرچ ہو گیا اور بیماری کا دکھ علی تو یہ صدقہ جو اللہ کی راہ ہے مال خرچ کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے اور حج بھی اسی میں شامل حج مال ہی بادل یہ مال کس طرح بندوں کے لیے سعادت کا باعث ہے رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے کی اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو بخشنے کی عجیب صورتیں ہوں گی ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ امان صالحہ کے اعتبار سے اتنا مالدار نہیں ہوگا نیکیوں کا ذخیرہ کم ہوگا لیکن کہنا منہ سے دنیا میں اس کے پاس مال تھا دولت تھی بھائی خالت الناس اور لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا وقال ظلم نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ تجاوز مشرن اگر کوئی تندست وقت پر پیسے ادا نہ کر سکا تو اس کو ڈھیل دے دیا گیا اس کو ذرا محل دے دیا کرو کوئی حرج نہیں ایک تاریخ طے تھی رقم ادا کرنے کی نہیں کر سکا ڈھیل دے دیا کرو اب قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے نیکیوں کا ذخیرہ کم ہے اللہ فرمایا گا کہ جو کام یہ کرتا تھا یہ کام تو میرا ہے بندوں کو معاف کرنا بندوں کو ڈھیل دینا میرا کام ہے اگر یہ میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا معاف کرتا تھا تو آج میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں اللہ اس کو معاف کر دے کہ مال کی بنیاد پر بندہ کیسے کیسے اللہ رب العزت کے فضل کا مستحق بن جاتا ہے تو حج اور عمرہ اس کا قصد ہونا چاہیے یہ ایک مالی عبادت ہے جس سے برکتیں ہوں گی لیا شاہدو منافع الگ مناسب کے حج اور عمرہ یہ لوگوں کے لیے منافع کا باعث ہے یہ منافع آخرت کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی برش میں براکات پلا رب الزرت کے مہمان اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور وفود تیزی سے پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے ان سب کو ہدایت دے حفیعت دے اللہ رب العزت سے مانگنے کے بڑے عجیب مظاہر ہیں اور حج کے عجیب و غریب دروس ہیں یہ حج درس توحید ہے یہ حج درس ہے اللہ رس کے رسول کی اطاعت کا یہ حج در سے قسم حلال کر اور توحید کے بہت سے کوشوں کی معرفت کر نبی کا فرمان ہے کہ بہترین حج دو چیزوں کا نام ہے ایک اعلی قسم کا خون بہانا اور دوسرا اونچی آواز سے طلبیاں پڑنا رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے امرانی جی بریل انفا ساؤتھی بھی تلبیہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ میں تلبیہ اونچی آواز سے پڑھوں اور یہ تلبیہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی توحید کا باعث مبلق لبیک اللہ لا شریک لك ان ابیک والنعمت نعمت ملک لا شریک الگ شروع سے آخر تک اللہ رب العزت کی توحید کی ندا کرتا ہے ہر عبادت کی اساس اللہ کی توحید ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے عمرہ ہے ان تمام عبادتوں کی اساس اللہ کی توحید ہے ہر عبادت اللہ کے ذکر کے ساتھ مخرون ہے اسی لیے علیہ السلام سے ایک حدیث میں بہت سے سوال ہوئے کہ سب سے بہترین نماز کون سی سب سے بہترین حج کون سا سب سے بہترین روزہ کون سا سب سے بہترین صدقہ کون سا سب سے بہترین جہاد کون سا رسول اللہ صبح نے ہر سوال کا جواب دیا کہ اکثر ذکر اللہ ان, ان تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے یہ اللہ کی توحید ہے یہ اللہ رزت کی توحید ہے تو اونچی جی آواز سے یہ تلبیہ پڑھنا بار بار پڑھنا یہ سب سے بہترین حج ہے بار بار اللہ کی توحید کا اقرار ہو رہا ہے اس کی توحید کا اعتراف ہو رہا ہے کہ نبی اسلام کو فرمانے حج و عرف کہ حج تو نام ہے عرف کا اصل حج ارفک فرمایا کہ جو نوز الحج کو عرفہ پالے اس نے حج پالی اصل حج تو عرفہ کا اور فرمایا کہ افضل دعا آ یوم عرفہ یوم عرفہ کی سب سے افضل دعا آ تو والانبیاء قبلی میں نے بھی دعا کی اور مجھ سے پہلے ہر نبی نے دعا کی وہ دعا کیا ہے وہ مکمل توحید کا اعلان اور توحید کی ندا ہے لا لا. یہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی اس کو بار بار پڑھو یہ اللہ کی توحید کی ندا ہے اور اللہ کی توحید کا درس لاجلہ ہے اللہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ اس میں یہ درس دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے یا مانتا ہے تو مشرق ہے اس کا کوئی حج قبول نہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں اگر حج کی قبول یہ چاہیے تو خالص اللہ کی توحید کو ماننا پڑے گا حج کرنے دار ہے اور مختلف داتی اور مختلف الہ بنائے بیٹھا ہے کوئی اجمیر کی سرکار پاک پتن کی سرکار اور لاہور کی سرکار اور کولڑے کی سرکار تو یہ لغو ہے اس کی یہ کوشش لغو ہے کتنا خواب قبول نے یہاں تو لبیک اللہ نبیک خان اللہ کی عبادت یہ حج حج ایک عظیم درس توحید عظیم درس توحید اس میں طواف کی عبادت ہے جس کا معنی ہے کہ طواف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے گھر کے لیے خاص اب یہ قبروں کا کپڑوں کا درگاہوں کا یا پہاڑوں کا طواف یہ پورے درجے کا شرک ہے اور بہت بڑا محلق ہے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں اس سے برباد ہوتی ہے یہ صرف اللہ کے گھر کا حق ہے صرف اللہ کے گھر کا حق ہے کسی اور گھر کا حق نہیں حتیٰ کہ یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں ان کا بھی نہیں یہ صرف خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا حق ہے عمر اور حج کے موقع پر آپ اپنے بال کٹواتے ہیں سرم اڑواتے ہیں یہ بھی اسی موقعے کے اللہ کی عبادت عبادت کی نیت سے سرم اڑوانا حج اور عمرے کے علاوہ شرک بھی ہر بدن میں بہت سے لوگ سر گنجے گھومتے رہتے ہیں. یہ فلاں بابے کی منت یہ فلاں بابے کی نظر شرک ہے یہ پرنے درجے کا شرک اگر یہ سارے تصورات دل میں موجود کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ ہے وحدہ وہدہ اکیلا ہے لا شریک اور اس کا کوئی شریک نہیں وہ دہ لا شریک الح یہ اقرار و اعتراف ضروری حج ارفے کا نام ہے اور عرفہ کی بہترین عبادت بہترین دعا آ یہ اللہ کا ذکر جو اللہ کی توحید سے معمور ہے اللہ کی توحید سے لبرے تھے لاہول ملک والا الحمد بادشاہت اسی کے لیے اور ہر قسم کی تعریف کا مالک وہی ہے اسی کی بادشاہت بڑا عظیم کلمہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ وہ ہے جس کا امر چلتا ہے اس کا آرڈر چلتا ہے جس کا قانون چلتا ہے اور اگر وہ کسی اور کے قانون کو مانتا تو وہ شرک میں مبتلا ہے بڑے گندے شرک یہ توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی خالص ہو اور اللہ کا انر بھی خالص ہو اسی کی بادشاہت یہ دنیا کے بادشاہ ان کی بادشاہتیں ذاتی نہیں ہے بذیرت ان کی بادشاہ اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے یہ خود بادشاہ نہیں ہے وہ حکمر الحاکمین اور یا اگر جبر کرو گے اور اپنے قوانین کا نفاذ کرو گے تو اللہ کی بڑی سخت پکڑ اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے یہ عہدے بنتے ہیں بادشاہیں بنتی ہیں اس لیے بادشاہد کو اور اس نظام کو کانٹوں بھرا راستہ قرار دیا گیا منتمند القدار فخت صوب ہے بغیر سکین جو کسی منصب پر فائد ہو جائے وہ سمجھے کہ وہ کند چھری سے سوا ہو چھری تیز بھی نہیں تیز ہوگی تو چل جائے گی گلا کٹ جائے گا جان چھوٹ جائے گی کند ہوگی چلتی رہے گی گلا کٹے گا نہیں جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ اقتدار پاس موجود ہے کن چھری کے ساتھ تباہ ہو رہا ہے. لوگ تو اقتدار کے لیے ہاتھ میں بھوکے اقتدار کے کتوں سے زیادہ بھوکے اقتدار مل جائے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کرتے یہ بڑی مسکین سوچ ہے بڑے یہ قابل رحم لوگ ہیں اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ حکام کا سوال اس طرح ہوگا حساب اس طرح ہوگا کہ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہو گئے نتیجہ آپ کے سامنے اور کچھ حکام کا سوال اس طرح ہوگا کہ اللہ ان کو جہنم پر قائم پورے اثرات میں کھڑا کر کے حساب دے یہ تو سراسر تکلیف ہے لوگ سراسر تشریف سمجھتے ہیں تشریف نہیں تکلیف ہے جو یہاں عدل قائم کر گیا اور اللہ کی بادشاہت قائم کر گیا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ فراہم کر دے گا اور اللہ کے سائے میں بیٹھنے والے سب سے قریبی لوگ یہی ہوں سب سے پہلے ہی نہیں کہہ گے اور جو یہاں یہ سمجھا کہ بادشاہت میری ہے میں چاہوں سفید کا مالک ہوں تو وہ اللہ رب العزت کے غیر و خزب کا سامنا کرے گا تو لاہور ملک اس کی بادشاہت تبارک دوبارہ کلینک الملک وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت علیہ صلی اللہ احکم الحاکمین وہ احکم الحاکمین سارے حاکموں پر اسی کا حکم چلتا ہے یہ اقرار اور اعتراف یہ بادشاہ اسی کے لیے اور تعریف بھی اس کے لیے یہ سفر حج درس توحید ہے یہ سفر حج درس اطاعت ہے بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ کپڑے اتار کے احرام کی چادری کیوں پہن لوں جن کو سنبھالنا سمیٹنا اور جن کو پہن کر کئی دن گزارنا دشوار بھی ہے مشکل بھی ہے نہیں یہ اللہ کی اطاعت کا امتحان اللہ تعالیٰ اس میں کچھ سمجھانا چاہتا ہے کچھ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب دنیا سے جاؤ گے اور اسی اسی قسم کی چادریں پہنا کر قبر میں دفن کر دیے جاؤ اپنی موت کو یاد کرو اس آخری وقت کو یاد کرو جس سے کسی کو فرار نہیں تو اصل میں یہ چادریں پہننا انسل یہ اللہ تعالی کی ہدایت کا امتحان اللہ رب العزت کی ہدایت کا امتحان پھر مختلف عبادات ہیں بیت اللہ کا طواف کرو کبھی آہستہ چلو کبھی تیز چلو اس کندھے کو کھول کے رکھو سفا مروہ کی سعی کرو کہیں وقار سے چلو کہیں دوڑ کے چلو یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے امتحان دے کہیں قربانی ہے کہیں رات گزارنی ہے یوم عرفہ یہ مکمل دن اللہ کے سامنے وقوف کا دن کھڑے ہو کر عبادت کرو سب جاؤ تو بیٹھ کے عبادت کرو لیٹ کے عبادت کرو اللہ کا ذکر کرو سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ میں آ جاؤ نبیر اسلام نے آج مغرب و عشاد جمع کی اور پھر بھی نہیں پڑا سو گئے آج کی رات سونا اللہ کی ہدایت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جاگیں گے اللہ کا ذکر کریں گے کون ان کو تعلیم دیتا ہے اور کہاں سے یہ پڑھ کے جاتے ہیں کون ان کا مربی ہے اللہ ان کو ہدایت دے کہ لوگوں کو بداعت کے جال میں الجھا رکھے یہ مختلف اداؤں میں اللہ اس کے رسول کی ہدایت کا انتہا آج سردار کائنات نے رات سو کے گزاری ہتھی کی فطر بھی نہیں پڑا قربانیاں کرو خون بہاؤ یہ سب اللہ رب العزت کے امتحان ہے آزمائش ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ یہ پورا دین ایک امرت آبودی ہے امرت آبودی کا مانا یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے اتائت ہماری یہ سوال نہیں کرنا کہ کیوں سر کیوں منڈوائے یہاں کیوں دوڑے یہاں کیوں سوئے پوچھنا نہیں بس دوڑو کیوں امام الانبیاء دوڑے سر منڈواؤ کیوں امام الانبیاء نے منڈوائے کتنا عظیم قول ہے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ طواف کے دوران حجر اثر کو چوننے لگے تو کہا کہ اندیلا بھی انہیں حجر ہو میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر کو جنت کے پتھروں پتھر. ولا تجرب تمہارے ہاتھ میں کوئی نفا نقصان نہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے ہو اور نہ کسی کے نقصان کو ٹال سکتے ہو کیونکہ تم ایک پتھر ہو عظمت ہے شان ہے مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحجر من یہ الحضر جنرسم جنت کا پتھر قیامت کے روز اس کی دو آنکھیں ہوں گی زبان ہوگی جی. اپنی آنکھوں سے بوسا دینے والوں کو ڈھونڈے گا اور اپنی زبان سے ان کی شفات کرے گا بوسا دینے والے بہت ہیں اس طرح کے حق نے بوسا دیا حق کے ساتھ حق کا مطلب سچے عقیدے کے ساتھ سچی توحید کے ساتھ سچی پیغمبر اسلام کے مطابقت کے ساتھ کچھ لوگ بوسا دیتے ہیں اور ان کا ش... ان کا دل شرک سے بھرا ہوتا ہے ان کا جو ذہن اور دماغ ہے وہ شرک کا بتخانہ ہوتا ہے ان کا ہر کام فضود اور بغل بالکل بیکار ہے جمعن اسلاموں میں حق جو حق کے ساتھ بوساتے حق کے ساتھ بوسا دینے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو سامنے رکھے کئی لوگ وہاں تکم پھیل کرتے یہ استلام پہ حق نہیں اور کئی لوگ اپنی عورتوں کو اس اجتحام میں داخل کرتے کہ تم بھی بوسا دے لکے. یہ استلام پہ حق نہیں یہ سب ظلم ہے زیادتی ہے غلط ہے شیطان وہاں بھی اپنا دعوت معنی میں کامیاب ہو دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل صورتیں بتائی یا تو بوسا دو بوسا نہیں دے سکتے تو اپنے ہاتھ سے چھو لو ہاتھ کو چھو کر چوم لو اگر ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اپنی چھڑی بڑھا کے چھڑی کا مس کر دو چھڑی کو چوم لو اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو جہاں بھی ہو دور سے استلام کر کے گزر جاؤ یہ ساری چاروں متبادل سورت آپ کہیں کہ نہیں مجھے کوئی صورت قبول نہیں میں تو بوسہ دے کے چھوڑوں لوگ کچھ لے جائیں بھیڑ میں جاؤں عورتوں کی بے حرمتی ہو لیکن میں نے یہ سارے کام کر کے چھوڑ دیا یہ غلط ہے استعلام بھی حق نہیں یہ ساری صورتیں استعلام کی ہیں پیغمبر اسلام کا فرمایا حجر اسمد ان کو تلاش کر کے ان کی گواہی دے گا اور اللہ قبول کرے گا تو امیر عمر کیا فرما ہیں تم ایک پتھر ہو تمہارے ہاتھ میں کوئی نفا نقصان نہیں لولا انی اور رسول مکبل کا محکبل تو کہا بات تھا اگر میں نے پیغمبر اسلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا یہ ایتائد کا امتحان کہ بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے بوسا دیا اس کا مانا یہ کہ اور کسی چیز کو بوسا نہیں دے پمپ اسلام نے اور کسی چیز کو نہیں دیے. عبداللہ بن عمر بیت اللہ ریمر بیواف کر رہے تھے امیر معاوجے بھی ساتھ تھے. اور ان کی کوشش تھی کہ کم از کم ہر کونے کو چوئے ہر کونے کو چوے ہمارے یہ کیا کر رہے تھے؟ امیر مابی نے عرض کیا کہ اللہ سے شہید ہوں گے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کی تو ایک ایک اینٹ کو چھونے کو سینے سے لگانے کو اور چومنے کو جی چاہتا میں تو صرف کونوں پر اکتفا کر رہا ہوں فرمایا میں نے اس گھر کا توانیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرد کے ارادہ کسی کو پوسا تھی کسی کو نہیں چو ہمارے لیے نمونہ محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتراج کا امتحان بہت سے لوگ یہاں آ کر ناکام ہو جاتے اور فیل ہو جاتے نہیں ہر مقام پر سنت رسول کہ عظمت اس کے تقدس کو سامنے رکھنا بات وہی جو سابقت و جموں سے چلی آ رہی کہ نبی اسلام کا فرمان ان نہ خیر حدیے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین طریقہ کیا ہے وہ شرل عمور میں ہوتا تھا سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو پیغمبر اسلام کا نہیں جو کام پیغمبر اسلام نے کیا وہ سب سے بہترین اور جو کام پیغمبر اسلام نے نہیں کیا وہ سب سے بہترین سارے دروس اس حج کے یہ حج ایک در سے قسم حلال کا سعود اللہ کا فرمان ہے یہ ایک شخص جو دیرو سفر لمبا سفر کر کے آتا ہے اش اکبر اس کا سر بھی خاک آلود ہے اور پاؤں بھی خاک سے اٹے پڑے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں یقور و یا رب یا رب اور یا رب یا رب گا کر دعائیں کر اور فرشتے ہر دعا کا جواب دیتے ہیں کہ متراموں کا حرام ہو ملبسو کا حرام ہو بزیرت ابھی و ملبسو بل بسو کا حرام انفان استجاب تیرا لباس کھانا پینا غذا سب حرام کا تھا تیری دعائیں کہاں قبول ہو اتنا دور جا کے بھی مردود نہ دعا قبول ہو نہ حج قبول صفر گیا تھا صفر لوٹا ہے بلکہ اللہ کے خیز و حضب کو لے کر لوٹا ہے کہ اس شخص کو یہ ادراک نہیں ہے شعور نہیں کہ اللہ کو دینے کے لیے قصب طیب چاہیے اور یہ قصب خبیص اللہ کو دے کر آ رہے ہیں اللہ کی لانتے پھٹکارے اور خیز و حضب لے کر آ گئے کس کو یہ ادراک نہیں کہ اللہ کے لیے قسم طیب ہے تم سے اچھے مشرقین مکہ تھے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف قسم حلال جمع کی جو حلال کے درہم و دینار تھے وہ جمع کی وہ اتنے کم تھے کہ اللہ کا گھر پورا نہ بنا سکے یہ جہاں بیت اللہ کا حتیم ہے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے چونکہ ان کا نفقہ کم پڑ گیا مال تو بہت تھا درہم و دینار بہت تھے لیکن کوئی حرام کا تھا کوئی مشروب تھا مشرق ہونے کے باوجود یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو ہم نے کسم طیت دے اللہ تعالیٰ کو کسم طیت دے آج کوئی تمیز نہیں اللہ کے گھر کے لیے ہر طرح کا مال جا رہا ہے نہ دینے والوں کو تمیز نہ لینے والوں کو تمیز دینے والے دے کر خوش ہیں اور لینے والے یہ سوچ کر کے مال آ رہا ہے خوش ہیں حالانکہ قصبے طیب کا یہ سارا کاروبار ہے یہ در سے حج ہے کہ قصبے طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب یہ دعائیں کر رہے اور فرشتے ہر دعا پر اس کو لانتے برسا رہے کہ تیرا کھانا پینا لباس ہر چیز حرام کی ہے تو قصبے حرام خرچ کر کے یہاں آ تیری دعائیں کہاں قبول ہوں گی تیرا حج کہاں قبول ہوگا تو اس سفر کی استعداد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کسب قسم طیب ہو اور اگر یہ سارے امور موجود ہیں، عقیدہ اسلام کی سلامتی موجود ہیں اور کسب حلال موجود ہیں، اسلام کی سنت کی اتباع کا جذبہ موجود اور سنت کی عملی تنفیذ موجود تو پھر یہ شخص حج کر کے کیسے لوٹے گا من حج چل فلم یورف فلم یت فخ روجا کے جاؤ میں اس طرح اللہ کے کر کے حج کر لے ان تمام شروع کے ساتھ اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کرتا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے زبان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ سفرے حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو اس لیے جب یہ لوگ آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان جب لوٹتے ہیں تو ان کا استقبال کرنا چاہیے یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں. ان سے دعائیں کرنی چاہیے یہ ماہ محرم یا ماہد الحج کے آخری ایام ان کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کا استقبال اور ان سے دعائیں لو ان کو دیکھو ان سے ملو ان سے دعائیں لو وہ اللہ کے دوست بن چکے بول حج مبرور لے سلو جسر حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی وہ جنت ہی بن کر آ چکے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر آ چکے تو ان کی دعائیں لو تو آپ دیکھیں گے دن کتنی خیر و برکت کے دن آئندہ جو میں بتائیں گے کہ آخری عشر جو پہلا اشراض حج کا یہ عشرہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے ان دنوں کی اہمیت کیا ہے اور شریعت ان دنوں کو کس طرح گزارنے کا درخت دیتی اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کا فہم اور ہر معاملے میں پیغمبر اسلام کی سنت کی پوری طرح تنفیز کی توفیق دے دیتے یہ دو چیزیں بنیادیں ہیں اللہ کے بندوں بنیادیں ہیں لوگ ان کو محسوس نہیں کرتے لوگ پتہ نہیں دین کو کیا سمجھتے ہیں آبا اجداد کی باتیں دین ہیں ذاتی پسند و ذاتی خواہشات دین ہیں ذاتی میں دین ہیں حالانکہ دین صرف رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پیغمبر اسلام کی تباہ کر ملاوٹ کر دی گئی اور ایسی ایسی چیزوں کو دین بنا دیا گیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ سب نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کام کریں گے ان کو دین سمجھ کر اور تم حیران ہو گے اگر تم دیکھ لو حیران ہو گے کہ یہ دین کہاں سے بن گئی کون سا دین اور آج یہ وقت موجود ہے ہر طرف بدار کا ایک عمر تو سیلان ہے خرافات ہے لیکن خالص دین دین خالص اور سچا دین دستیاب نہیں اس کے لیے جو منہج اہل حدیث ہے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں پیارے پیغمبر کی حدیث اس پہ اکتفا کرنا پڑے گا یہ اور یہ فرقہ بندیاں یہ گروہ جو بن چکے ہیں اور پھر ان فرقوں اور گروہوں کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں انہیں کا دفاع ہو رہا ہے انہیں کے غلبے کا سوچا جا رہا ہے اسلام کا دین کا پیغمبلیہ السلام کی مسافرت کا کوئی نہیں سوچ رہا اس لیے کہو روز افزو خسارے میں اور گھاٹے میں جا رہے آؤ کامیاب سودا کرو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر اور پیغمبل السلام کی سچی غلامی سچی محبت اور سچی حسات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ توفیق